سلیم الحمد اللہ خیر سے مدنی مذاکرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور امیر قطم سنت دامت بارا خاتون کے مدنی الفوزات سے ہم سب نے استفادہ کیا اور جیسا کہ قبلا نگرانی شعلہ دامت براکات الیہ نے اعلان فرمایا تھا کہ مدنی مذاکرے کے فورن بعد انشاءاللہ شاء اللہ مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کی مہک کے عنوان سے انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے تو اس وقت الحمد للہ درول سنت کے قبلہ مولانا حسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعورہ کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران صاحب دامت بارخاتہ علیہ بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں اور آج کے انشاءاللہ شاء اللہ مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کی محق انشاءاللہ عزوجل وجل ان بزرگوں سے ہم حاصل کریں گے آج الحمد رب العالمین جو صورت رہی یوں تو ماشاء اللہ وجل ہر مدنی مذاکرہ اپنی جگہ پر انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کی تو کیا ہی بات اور کیا ہی شان ہوتی ہے اور جو آج کی انفرادیت جو ہمارے سامنے کی بلائی الحمد للہ امین السنت دامت برکات العلیہ نے کچھ مدنی تحریکیں ہمیں عطا فرمائیں عاشقان رسول کی مدنی تحریکوں میں ان مدنی تحریکوں کا جنم لینا اور نیکی اور تقوی کے عنوان پر قائم ہونے والی اور ماشاء اللہ عز و جل روز افسو ترقی کرتی یہ مدنی تحریک اور اس میں مدنی تحریکوں کا آنا سے آج ماشاء اللہ و امیر علیہ وزلیہ نے جو مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان اور حفاظ تشریف لائے ہوئے تھے انہیں بالخصوص اور بالعموم ماشاءاللہ تمام ہی مسلمانوں کو یہ ترغیب ارشاد فرمائی اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کریم روزانہ پڑھنے کی عادت ہو اللہ توفیق کے جو حافظ قرآن ہیں وہ روزانہ کم از کم ایک جسے کہتے منزل کی ترقی بنائے روزانہ کی ایک منزل کی ترکی بنائے اور اللہ جسے توفیق دے تو وہ چار پڑے پڑھے جسے توفیق دے وہ کم از کم ایک بارہ پڑھے اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کیا ہونا چاہیے بات تو بڑی بہترین ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی دل کو بھانے والی ہے مگر ہوتا عمومی طور پر یہ کہ جوش بھی آتا ہے جذبہ بھی آتا ہے نیت بھی ہو جاتی ہے اس پر ایک دو دن کی ترقیب بھی بن جاتی ہے مگر استقامت نہیں مل پاتی اس حوالے سے قبلہ بھی ارشاد فرمایا آپ بھی کچھ مدنی فر ارشاد دیکھے, سنت کا یہ جو جذبہ ہے یہ نیا نہیں ہے اور ماشا حافظوں ماشا کے لیے جو حفاظ ہوتے ہیں ان کو ایک عرصے سے امیر میرے لہسن دیے فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ کم از کم ایک پارہ حص کرنے کے بعد پڑھیں لیکن چونکہ دعوت اسلامی قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کی اشاعت کرنے ماشا کے ماشا سیکھنے ماشا اس کو سمجھنے کا ایک عظیم مقصد لیے ہوئے تو الحمد اس تحریک اب اس کو جو ایک سمجھے کہ تحریک کی صورت دی گئی اور ایک تبلیغ قرآن سلمت کی تحریک ایک بڑے ویجن پر اس کو لیا گیا کہ روح. آپ پڑھیں اور اس کو بالکل پڑھائیں پھر نیتیں کروانا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے مدری مذاکرے میں ایک خصوصیت اس کی یہ ظاہر ہوئی کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا ذہن بھی دیا گیا اور اس کی نیتیں بھی کروائی گئیں اور اس میں منزل کیونکہ سات منزل ہیں جو تقسیم ہیں قرآن کریم کی ایک تلاوت کے حوالے سے بھی تو روزانہ کی ایک منزل پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں قرآن کریم کا ختم ہونا اور یوں ایک ماہ میں چار قرآن پاک کا ختم ہونا یہ سامنے آئے گا اس کی جتنی برکتیں بیان کی جائیں کم ہے کہ قرآن کریم خود اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت فرمائے گا تو یہ سارے مطلب کہ سارے مدنی پھول ہیں تو یقیناً یہ ایک عظیم تحریک ملی ہے اور یوں سمجھے کہ ہم ان جو مدنی پل دیے گئے اس کی ایک دورائی بھی کر رہے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ جب کہ وہ قرآن کریم کی ایک منزل کا جو نیت کروائی اس کو قائم رکھیں پھر ایک حکمت ہوتی ہے اور یہ تو میں تو کہ حکیم الحمت ہی ہیں ماشاء اللہ بڑی خوبصورت انداز سے ایک, ایک منزل کی نیت کرائی پھر آپ نے ایک اور کیا ہوگا کہ سارے ہاتھ اڑ گئے تعداد کیا ہاتھ اٹھے اب پھر نیت کس لا کہ نیت کس کو کہتے ہیں جذبات میں ہاتھ اٹھا دینا ہی نہیں ہوتا نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کیا واقعی آپ کے دل میں ارادہ ہے کیا روز کی منزل پڑھیں گے کیا بات ہے کیا بات پھر آپ نے اس کا وضاحت کی یعنی اتنے سارے ہاتھ اڑ جائے تو وہ آدمی ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ہے اصلاح امت کا ایک کام تو پھر ہاتھ اٹھانے کا وقت کیا نیت کرنے کی جو آپ کی کیفیت ہے وہ کیا تو پھر ہاتھ کم ہوئے لیکن یہ ایک اچھا انداز ہے صرف یہی بات ماشاءاللہ جو آپ نے لی اس وقت اس ایک ہی پہلو میں نے کتنے ہی الحمد رب العالمین ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اور کسی کی بات کو لے کر حضور امیر علیہ سنت دامت ملاقات علیح کا جو یہ مختات ہونے کا جو انداز ہے جیسے آج کی ہمارے سلسلے کا دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی اس کا اعلان ہوا اس میں بھی عالم صاحب موجود ہیں یا نہیں اس پر حضور امیر علیہ سنت کی توجہ دلانا اچھا دیکھیے فیضان مدینہ کے ماہ پر بات ہوئی تو ماہ نامہ فیضان مدینہ میں کون سے بہنامے آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے نہیں بتایا جا رہا یعنی ہر ایک بات پر ماشاء اس منفرد انداز سے توجہ دلانا کہ کیا بات ہے اکتربہ مرشد ہے رشت و ہدایت کرتا ہے کیا بات ہے کیا پیر ہیں پیر پیر جس کی پیروی کی جائے رہنما ہیں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور جہاں دیدہ ہیں سبحان علم اپنی جگہ پر مدینہ مدینہ لیکن آپ کے تجربات مش یہ اپنی جگہ پر الحمد اور پھر میں جیسے عموماً لوگ مردم شناسی کہتے ہیں جی جی, <تصفح> جی جی تو یہ جی جی مطلب حقیقت شناس بھی اوردم شناس بھی ہیں مطلب لوگوں کی نفسیات کو لوگوں کے انداز کو بھی ماشاءاللہ اللہ یعنی جو لوگوں کے نفسیات کو اور ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو اتنا نہ جانتا ہوں نا اس کے گرد اتنے لوگ جمع ہو بھی نہیں سکتے اللہ علیہ اللہ علیہ بنیادی طور پر کیا بات تو ایک تو یہ چیز ہے پھر یہ کہ چونکہ میں ایک فکی جوابات دیتا ہوں میں سن کے ہماری سرکار جی جی جی جی جی جی جی اب یہ کہ بیٹھیں گے میرے بات اب میں نے جواب کچھ اور دیا پتا نہیں اس کے چونکہ چناچے کرتے خلاصہ بہن کر کے کچھ اور ہی کا اور نہ ہو جائے ہم اتنی احتیاطی کر رہے ہیں بتا دینے لیکن انہوں نے احتیاطی تو ہم نے ہمارے اس وقت کے سلسلے میں فقی ہی سوالات کا ہم نے سلسلہ رکھا ہی نہیں ہے کہ فکی لیکن بات چونکہ دین سے ریلیٹڈ ہی کی جائے گی تو رہنما جو دین کو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ علماء ہیں مفتیان کرام ہے ان کا ساتھ ہونا ناگزیر ہے اللہ کریم ان کا سایہ دراز کروں کہ ہم میں مرشد تو یہ ایک مدری پھول تھا آج کا وہ تھا کہ روزانہ کی پرانے کریں گے میں یہ عرص ایک منزل اگر ایک منزل والوں کو پہلے لیا پھر دو پارے پھر وہ تو پھر ایک پارا یعنی پڑھیں تلاوت کریں ماشاء اللہ اس طرح اسلامی کی جو قرآن کریم کی خدمت کا جو عنوان ہے ماشاءاللہ اللہ اجلا ہمارے مدرسۃ المدینہ جس کے ماشاءاللہ کم و بیش پانچ ہزار سے زائد اساتذہ اور قاری صاحبان اس وقت الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں اور ماشاء اللہ ادوجل جو ایک تعداد بتائی جاتی ہے کم و بیش پچیس کے لگ بھگ ہمارے یہ مدرسۃ المدینہ کے ادارے قائم ہے اللہ کی رحمت سے اس میں کم و بیش سوا کے لگ بھگ مدنی منع اور مدنی منیا الحمد للہ قرآنِ کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے الحمد للہ رب العالمین جو ہمارے نئے ویورز ہیں ان کے لیے تو بڑی پیاری بات یہ بھی ہے کہ یہ فری آف کاسٹ الحمد یہ تعلیم دی جاتی ہے اس میں کسی قسم کا معاوضہ ان اسلامی بھائیوں سے ان مدنی من مدنی منیوں سے طلب نہیں کیا جاتا اور بلکہ ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کی قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے ایک اور بھی الحمد اللہ شعبے کی ترکیب ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے الحمدللہ للہ آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہیں وہاں پر الحمدللہ للہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام دعوت اسلامی کرتی ہے اور اس کی ضرورت صورت یہ ہوگی کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جا کر کے ساتھ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے متعلق ساری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں ایڈمیشن کی ترکیبیں بنا سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس وقت میسر ہے اس اپنے ہی وقت میں پسندیدہ وقت میں آپ آسانی کے ساتھ بہترین انداز سے انشاءاللہ اللہ صحیح قرآن کریم کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں آج کے الحمد اس مدنی مذاکرے میں ایک اور بدلی تحریک حضور اللہ سنت دامت برکات اللہ نے عطا فرمائی وہ تھی صاحب ترتیب ہونے کے حوالے سے اور بچوں کو نمازی بنانے کی جو ترکیب دامد برکات نے آج ارشاد فرمائی کے بڑے تو اس ترکیب کو اختیار کریں سو کریں اور صاحب ترتیب کی جو ماشاءاللہ اللہ ادوجل امیر علیہ سنت جو تعریف ارشاد فرمائی اور اس کے متعلق جو احتیاطی مدنی پھول عطا فرمائے اس میں عمومی طور پر ہم سب کے لیے جو ایک مدنی پھول ملتا ہے اس بات کی تو بھرپور احتیاط کہ ہماری نماز حد کی کسی طرح بھی قضا نہ ہو اور پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی نماز قضا ہو تو اسے ادا کرنے کی اسے فکر لاحق ہو اور پھر ماشاءاللہ اللہ اعظ وجل ایک تو وہ کہ جن کی یہ کیفیت ہے پھر آنے والی نسلوں کی تربیت کا جو سامان حضور امیر علیہ سلّت دعمت برکاتہ عالیہ نے اکشاد فرمایا انہیں قاری صاحبان کے ذریعے سے آ, آ, بدار المدینہ کے آ, آ, جو اساتذہ ہیں ہماری باجیاں انہیں ترتیب ارشاد فرمائی جامعت المدینہ کے اساتذہ اور باجیاں انہیں انہیں دعوت, کو درشایت اسلامی, درشایت اسلامی, کو ہم دعوت اسلامی کو, ہم دعوت اسلامی کو جی ماشاء اللہ نیا اور پھر عوامی طور پر ہر سرپرست کو ہر والد کو اور ہر والدہ کا یہ ذہن منایا کہ وہ اس طرح کی صورت اختیار کریں اس کے بارے میں کیا پرشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے بھی کچھ ماشاء ما مدنی پھول نے ماشاءاللہ یہ جی جو صاحب ترتیب ہونے والا جو کیا بات؟ کیا تحریک بات؟ دی ہے یہ تحریک اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انفرادیت ہے پرانے کریم کی شرابت نماز کی پابندی کی تحریکوں کا ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک مسلمان کا صاحب ترتیب ہو جانا یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی وابستہ ہو اور وہ صاحب ترتیب بھی نہ ہو <تصفح> تو یہ ایک اچھا نہیں ہے اس کا صاحب ترتیب ہو جانا بہت اچھا ہے امیر علیہ سنت نے جو ترغیب دلائی ہے چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی فرماتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں ان کے پیش نظر تعلیمات کو عام بھی کرتے رہتے ہیں ممکن ہے کہ اس وقت پیش نظر ہو یا نہ ہو تو ایک حدیث مبارکہ جس میں خاص طور پہ اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو حالانکہ ان کے اوپر نماز اس وقت فرض نہیں ہوئی اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ اس کی وجہ ہی علماء نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو اتنی عمر سے اس کو حکم دینا شروع کیا گیا تاکہ اس لیے کہ اس کی عادت بن جائے اور جب وہ بالغ ہو تو وہ نمازیں سیکھ بھی چکا ہو اور وہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا چکا ہو تو اس طرح یہ بڑا خوبصورت مدنی بولتا تھا کہ اول تو سبھی کو اس بات کی ترغیب دینا سمجھانا کیونکہ واقعی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو نمازیں پڑھنا تو شروع کر دیتی ہے لیکن پچھلی نمازوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی کہ مجھے قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہے تو وہ قضا نمازیں ادا کرنے کی بھی امر سنت نے ترغیب یہ بھی ایک بہترین چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم oh, oh, oh. نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نماز سے سو گیا یا بھول گیا تو اس نماز کو پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے oh, oh. تو یہ ترغیب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کے بعد یہ بہترین صورت حال ہے کہ اپنے جو طلباء ہیں اپنے بچے جو ہیں ان کو ابھی سے نماز کا پابند مر ظاہر ہے کہ ان کے صاحب ترتیب کی تو کچھ صورت ہے نہیں کیونکہ کہ ان کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اس کی قضا ان کے پڑھ نہیں ہے لیکن ابھی سے ان کو اس بات کا ذہن دے دینا کہ وہ نمازیں ادا کرتے رہیں تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی ممکن ہے یعنی ایسا ہوگا کہ نمازیں چھوٹیں گی نہیں لیکن اگر کبھی چھوٹ بھی گئی اللہ نہ کرے تو پھر وہ قزا کرنے کا ان کا ذہن رہے گا کہ ہم اس کو ادا کر لیں یہ بڑی خوبصورت امین سنت نے تحریک دے دی ہے کہ ہماری مطلب نسلیں بھی ایک تو نماز ان کی قزا نہ ہوں اور اگر خدا نخاسہ ذمے کوئی اس طرح کی نمازیں رہ گئی ہوں تو پھر اس کی ادائیگی کی ہوئی ہو یہ بھی ایک مدنی تحریک ہے مدنی مذاکرے جی کی بھی بہت زبردست رہی ہے جی ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ پہارے خبیب کے سب کے واقعی ہمیں اس مدنی تحریک کو جاری رکھنے والا بنا آمین, امین اور انشاءاللہ یہ بار بار یاد دہانی بھی ہمیں ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آج دو شاء کی بڑی کاری صورت بنے گی اسی طرح آج کے مدنی مذاکرے میں قبلہ ایک اور تحریک امیر علیہس اللہ دعمت برکات اللہ علیہ نے عطا فرمائی ہوا ہے شیطان کے بعض ہتھیار رسالے کی تحریک کہ جس میں خود پسندی اور اور اس طرح کی کئی اور باطنی امراض کے متعلق بالخصوص مبلغین کی اور عمومی طور پر سبھی کی توجہ ہوا ہے دیکھا میں آپ کو ایک تو تحریک آپ نے کہا جو کمال ہوا دیکھ رہا تھا میں بھی ایک مدری منا آتا ہے دعوت اسلامی کا سمبل ہے وہ دعوت اسلامی کی علامت ہے اتنا خوبصورت وہ ایک اپنا انداز ہزاروں لاکھوں کو دکھا کر گئے کہ میں قرآن کریم جانتا ہوں قرآن کریم کے بارے میں میرے اتنا حفظا ہے وغیرہ وغیرہ اس کو شاباشی دینا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ سب اپنی جگہ رہا مگر اس کو شیطان کے فتن و فساد سے اور نفس کے فتن و فساد سے اس عمر سے اس کو بچانا یہ مطلب سمجھیے کہ میں اس کو بہت ہی اس کی نظر سے میں نے دیکھا میں کہ یہ کمال یہ, یہ, یہ ہے پرسنالٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مدی منا کتنا یوں اور جناب یوں تو یہ ہوتا ہے عادی کہ اس سے ایک پبلسٹی بھی ہوتی ہے آپ کی آپ کے ادارے کی پبلسٹی ہوتی ہے اور لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دعوت اسلامی کیسا مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس کے ذریعے آپ اپنے اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں جو دیکھیں یہ مدنی مونہ گویا کہ آپ کے مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی بھی ظاہر کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خصوصیت بھی ظاہر کر رہے ہیں تو ایک ایسی اسلامی بھائی یا ایک ایسا مدنی منا کہ جس سے دعوت اسلامی اپنے لیے کتنی خوبصورت چیز لے رہی ہے مگر نتیجہ وہ اس کو جو کچھ دے رہی ہے نا بچنے کے لیے اور صرف اس کو نہیں اس کے ماں باپ کے لیے بھی جو دے رہی ہے اور پھر ان کے ذریعے ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی خصوصیت کا حامل ہے اسے بھی بچایا جا رہا ہے کہ جو کچھ سب اللہ تعالیٰ کی ہے یہ بہت بڑی بہت خوبصورت یہ دنیا بھر میں ایسوسیشن کے انداز ہوتے ہیں ایوارڈ دیے جاتے ہیں ریوارڈ دیے جاتے ہیں بڑی بڑی تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے بڑے بڑے سیمینارز کا انعقاد ہوتا ہے یقیناً وہ حوصلہ افزائی کی بہت صورتیں ہوتی ہیں انعامات تحفے اور نہ جانے کیا کیا ہو ہے مگر ماشاء اللہ اجد حوصلہ افزائی کا یہ منفرد انداز کہ جہاں حوصلہ افزائی ہے وہاں پر جو جو اس کی سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے متعلق بھی انعام دینا تو اپنی جگہ پر میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا یہ شخصیت آپ کو نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے مدنی کو مدنی گلدستہ دے رہی کیا ہے بات؟ کیا بات ہے کیا بات ہے اور امت کا پھیلا ہو رہا ہے اس ماشاء اللہ اور اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان واقعی نفس و شیطان شیت مطلب پیسے والے بن جاتے ہیں تقبر پا لیتے ہیں اللہ کو نعمت ملتی ہے تو مطلب اس پر بھی تقبر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے تو ریاکاری کی طرف چلے جاتے تھے حب جاد نفس و شیطان کی کئی شرارتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور الحمد یہ جس طرح بچانے کی کوشش کی ریلی مجھے تو بہت خوبصورت الحمد الحمدللہ الحمد جی اول مرتبہ نہیں ہے اس طرح جی جی اللہ مرتبہ الحمد للہ میرے لسنت کی یہ عادت ہے کیونکہ وہی بات کے مرشید اور رہنما ہے اور یہ زہر مدنی منی بھی انہوں نے اتاری ہی اپنے آپ کو کہا تھا تو مدید کو اسی انداز میں بچانا یہ امیر السنت کا طریقہ کار ہی ہے الحمدرد. اور یہ ظاہر کہ ایک رہنما کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جہاں دیکھے کہ یہ عجب پیدا ہو سکتا ہے خود پسندی پیدا ہو سکتی ہے تکبر آ سکتا ہے تو وہاں پر اس کو بچانے کی بھی کوشش کریں خصوصیت یہ کہ رہنمائی کوئی لے تو میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر کو مجھے رہنمائی مانگے تو میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مانگے نہ مانگے اللہ میں رہنمائی کرنے کے لیے یعنی ایک ہوتا ہے کنواں کہ جس میں پانی ہے آپ آؤ نکالو ہے مجھ میں پانی थी, थी, اور ایک ہوتا بادل جو آتا ہے خود ہی برستا ہے اور پیاسوں کو سیراب یہ آپ نے تو مطلب اشاط علم کے ابواب میں بہت سارے سے علماء اور بزرگان دن گزرے جنہیں جو سکھانے میں اتنے ان کو ہرس تھی کہ سکھنے والوں کو اتنی حرص نہیں دی اللہ اللہ, اللہ, اللہ وہ سکھانے پر اتنی وہ حرص رکھتے تھے کہ کسی صورت امتوں کا بھلا ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ تعالیٰ یہ او ہم تو ان کی ذات میں پاتا ہوں امین اللہ سنت دامت برکات علی کا فکر امت اور درد امت اور اصلاحی امت کا جو ایک منفرد انداز ہے اور ماشاء اللہ اجدوجل ہم دیکھتے ہیں کہ موقع بموقع اور جہاں جیسے جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اجد اپنے مریدوں کی اپنے طالبین کی امت کی اصلاح کرنے میں ماشاءاللہ اللہ اعداد وجل ہر غذا نہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادی قائم فرمائے اسی طرح ماشاءاللہ اللہ اجد وجل ان قریب محرم الحرام شریف کی آمد آمد ہے ذکر خیر بھی ہوا اور ماشاءاللہ یکم محرم الحرام خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی الحمدللہ رب العالمین یاد ہم سب مناتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ وجل امید ہے کہ یکم محرم الحرام شریف کو انشاء اللہ عز جل جلو سے فاروقی بھی آ, عالمی مدنی مرکز بحضور سنت دامت علیہ کی انشاءاللہ دعمت ہوگا اور یہاں موجود رسول شرکت بھی کریں گے امیر علیہس دعمت برکاتون علیہ نے جو آج یہ شیطان کے باز ہتھیار کے بعد فوراً جو بدنی پھول عطا فرمایا تھا وہ کرامات فاروق اعظم کے حوالے سے بھی تھا کہ یہ رسالہ سرکار سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان کی عظمت ان کی انفرادیت ان کی خدمت دین ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ علی وسلم علی علی علی. سے کامل محبت اور پھر جو ماشاء اللہ اجد وجل امیر المومنین بن کر جو آپ نے ماشاء اللہ اج اسلام کی جو خدمت کی ہے اس کے جو منفرد باب الحمد سنت میرت لکھے اس میں کرمات فاروق اعظم میں اس رسالے کے متعلق آپ کی طرف سے بھی ترغیب ہو جائے اور پڑھنے کی بھی نیت کرتا ہوں اس رسالے سے بیان کرنے کی بھی نیت کرتا باشا ہوں, باشا ہوں باشا اور یہ جن سے ہو سکے جمعہ میں آنے والے جمعہ میں بیان ہو سکے تو اس رسالے سے بھی ہونا چاہیے اور تاکہ پتا چلے کہ اس عظیم شخصیت کے عظیم کارنامے کتنے عظیم ہیں اللہ کریم ہمیں ان ترقی پر عمل کرنے کی بھی توفیت فرمائے آمین آمین تو مجھے تو ہاتھوں ہاتھ وہ واٹس اپ بھی آ جنہوں نے اپنے موبائل پر بیٹھے بیٹھے وہ نیٹ سے ہی وہ بھی بھی شیطانوں کے بعد ہتھیار وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے اور وہ قدامت کے اعظم بھی لیے فارورڈ بھی کر دیے کیا, بات ہے کیا بات ایک ہے؟ ہوتا ہے اب یہ کہ ہم نے کوشش کی آج پہلی مرتبہ بیٹھے ہیں مدنی مذاکرے کے بعد کچھ لمحے ہم بیٹھے ہیں اور کچھ عمل سنت کے دیے گئے مدنی پھولوں کی کچھ دوہرائی بھی ہو جائے اور یادیانی بھی ہو جائے اور اس زمن میں کچھ وہ چل لکھا لائیں سنہ خانوں میں اجازت دیجیے اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی جی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی, علی, صل صل اللہ اللہ تعالی تعالی اللہ علی محمد وعلیہ و علیہ و صحبہ و